أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى بسم الله الرحمن الرحيم قل للمخلفين من الأعراب ستضعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون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 ومن يتولى يعذبه عذاباً أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيما وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً کثیرتخون فَعَجَّلَ لَكُمْ و وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ لکو نیتلمنی وَيَهْدِيَكُمْ دی کُم وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا قد اللَّهُ عَلَى بحا و قا مقصد سورہ فتح کا البشارت و بالفتہ ایمان والوں کو فتح کی بشارت صورت میں دی جاتی ہے کہ اگر ایمان والے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں اور اپنی مالوں کا نذرانہ یہ پیش کرتے ہیں تو بشارت لے لیں فتح کی فتح انہی کا مقدر ہے سورت کے آغاز میں اللہ کے پیغمبر پر انعامات اور احسانات ذکر کیے گئے پانچ پھر اس کے بعد آیت نمبر چار میں صحابہ کرام ان کا مقام ذکر کیا گیا حالانکہ صحابہ نے بیت رضوان میں موت تک لڑنے کی انہوں نے بیعت کر دی لیکن پھر بھی انہوں نے صلح پر آمادگی ظاہر کر دی ورنہ اگر لڑتے تو فتح انہی کا مقدر تھا لیکن اللہ کے پیغمبر نے بظاہر یہ ایسی شرائط مانی کہ جن پر مسلمانوں کو بظاہر اعتراض بھی تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی خاطر انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر اطمینان اتارا پھر آیت نمبر آٹھ میں اور نو میں پھر اللہ کے پیغمبر کی صفات ذکر کی گئیں اور آیت نمبر دس میں صحابہ کرام ان کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو لوگ اے پیغمبر آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں در حقیقت انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے اور جو اللہ کے ساتھ بیعت کر دے تو پھر اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے اللہ کی مدد یہ ان کے شامل حال ہے اور آیت نمبر گیارہ میں منافقین ان کے عذر اور بہانے وہ ذکر کیے گئے آیت نمبر پندرہ میں گیارہ میں بھی ان کا عذر جھوٹے بہانے کہ ہم اپنے گھر بار میں مشغول تھے کاروبار میں مشغول تھے اسی وجہ سے جا نہ سکے پھر انہیں کہا گیا پھر جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اب خیبر کی طرف مسلمان یہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ دشمن بظاہر کمزور ہے اور وہاں پہ مال غنیمت اس کا حصول یقینی ہے تو فوراً سے تیار ہو گئے کہ ہم وہاں پہ چلتے ہیں آپ کے ساتھ تو قرآن نے کہا کہ ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو اور یہی اللہ نے ہمیں کہا ہے میں نے وہاں پہ یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید میں ان غنیمتوں کے حصول کا ذکر یہ تو آیا ہے اس صورت میں کہ غزوہ خیبر کی غنیمتیں یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگیں گی لیکن یہ بات قرآن میں کہیں پر نہیں ہے کہ یہ جو خیبر کی طرف جانا ہے یہ جو غنیمتیں ہیں تو یہ صرف حدیبیہ والوں کے لیے خاص ہیں یہ بات قرآن میں کہیں پہ نہیں ہے کہ یہ غنیمتیں یہ صرف حدیبیہ والوں کے ساتھ خاص ہیں یہ قرآن میں کہیں پہ نہیں ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ بدلنا چاہتے ہیں کہ ابسایت میں قل المخلفی من العرا ستدعون الى قوم اولی باس شدید یہ عیسایت میں ان منافقین سے یا جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے وہ رہ گئے تھے تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات صرف خیبر تک محدود نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ خیبر کا غزوہ اور خیبر کا جہاد صرف یہیں تک بات تھی بلکہ اس کے آگے دیگر جہاد وہ بھی آنے والے ہیں اور تمہیں پھر دعوت دی جائے گی تو پھر تم لوگوں کے ایمان کا پتہ چلے گا کہ تم لوگوں کا رد عمل اور تم لوگوں کا جواب جہاد کے حوالے سے کیا ہے پھر اس میں اپنی تابے وہ ثابت کر دینا یہ قل المخلفین من الارا بھی یہ کہ کہہ دیجیے ان پیچھے رہ جانے والوں سے من العرابی دیہاتیوں میں سے یعنی وہ جو عراب اور بددو بہانے بنا کر ہدیبیا سے پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دیں کہہ کہ دیجئے پیغمبر وہ پیچھے رہ جانے والے من العرابی دیہاتیوں میں سے وہ منافق ستوداون علاقوں میں الی باسن شدید یا پھر بعض کسی عذر کی وجہ سے وہ رہ گئے تھے تو ان سے یہ کہا جاتا ہے ستوداؤن علاقومن علی باسن شدیدن قریب تمہیں دعوت دی جائے گی تمہیں بلایا جائے گا علاقومن اس قوم کی طرف یعنی اس قوم سے لڑنے کی طرف الی باسن شدید ان کہ جو بڑی سخت جنگ والے ہوں گے الی باسن شدید کہ جو سخت جنگ کرنے والے لوگ ہوں گے یعنی بہت سارے مواقع وہ آگے آ رہے ہیں اور تم لوگوں کے اخلاص کا پتہ وہاں پہ چل جائے گا یہ ابھی تو خیبر میں ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے ہاں اس کے بعد دیگر مارکے کے وہ آ رہے ہیں وہاں پہ, پہ پھر تم لوگوں کے ایمان کا پتہ چل جائے گا ستوداؤن قَوْمٍ اولی باسن شدید مراد اس سے کون ہیں تو قَوْمٍ الی باسن شَدِيدٍ وہ قوم کے جو سخت جنگ کرنے والے ہیں یہ جی اس سے مراد حوازن حوازن والے بنو ثقیف حنین میں جن کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تھا بڑے تیر انداز لوگ تھے سورہ توبہ میں ان کا واقعہ گزر چکا ہے اسی طرح تبوک میں جو رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اور بڑا سخت موسم تھا سورہ توبہ میں اس کا بیان بھی گزر چکا ہے اسی طرح فارس اور روم کی لڑائیاں یہ آگے آ رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ جنگیں وہ بھی سامنے آ رہی تھیں اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو مختلف لوگ مرتد ہوئے اور پھر ان میں جو مسلمت القذاب کے ساتھ جو مارکا تھا جن میں بہت سارے قرعہ اور صحابۂ کرام وہ شہید ہوئے ہیں تو یہ تمام مارکے یہ آگے آ رہے ہیں اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہے ازالت الخفا تو ازالت الخفا میں جو انہوں نے خلفائے راشدین کی سیرت پہ لکھی ہے تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ستو دعونا کہ ان آیات میں خلفائے راشدین ان کے دور حکومت کی طرف بھی اشارہ ہے حضرت ابوبکر عمر عثمان کیونکہ انہوں نے بھی لوگوں کو جہاد کی دعوت دی ہے کہ آئیں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑیں ستداون علاقومن علی باسن شدید عنقریب تمہیں دعوت دی جائے گی اس قوم کی جانب اس قوم کی طرف کہ جو سخت جنگ کرنے والے ہوں گے تو قاتلون تم تم گے ان کے ساتھ او اویوسلمون یا وہ گردن نہاد ہو جائیں گے یا او یسلمون میں تو قاتلون او یسلمون میں ان تینوں باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر صحابۂ کرام اور ہر دور میں ایمان والے وہ اپنے دشمنوں کو وہ تین آپشنز وہ سامنے رکھتے ہیں یہ سب سے پہلے آپشن اسلام لے آؤ تو یسلمون میں فرما برداری میں اس کی جانب بھی اشارہ یسلمون میں فرما برداری اور گردن نہاد ہو جانا کہ اگر اسلام نہ لائیں تو پھر جزیہ ادا کریں مسلمانوں کو ٹیکس ادا کریں اور تیسرا آپشن وہ تو قاتل قتال ہے تو, تو قاتل میں قتال اور یسلمون میں یسلمون میں وہ باقی ماندہ دونوں آپشن کی طرف اشارہ ہے تو آن قریب تمہیں بلایا جائے گا اس قوم کی طرف کہ جو سخت جنگ سخت جنگ کرنے والے ہوں گے تو قاتل تم لڑو گے ان کے ساتھ او اویوسلم یا وہ گردن نہاد ہوں گے یا وہ فرمابردار ہوں گے اسلام لانے کے ذریعے یا وہ فرمابردار ہوں گے جزیہ ادا کرنے کے ذریعے فعن تڑ بس اگر تم یہ کہنا مانو گے بس اگر تم اطاعت کرو گے یعنی جہاد کے لیے نکلو گے یو اللہ اجرا حسنا تو دے گا تمہیں اللہ اجرا حسنا اچھا بدلا لیکن اور اگر تم روگردانی کرو گے آئندہ بھی کما طلع تم من لو جیسا کہ تم نے روگردانی کی ہے اس سے پہلے بھی حدیبیہ میں نہیں نکلے یو اذب کم علیما تو وہ سزا دیں گے تمہیں دردناک سزا عذاب دیں گے تمہیں دردناک عذاب دردناک سزا دیں گے اب قرآن نے بڑی تخویف دی کہ جہاد کے لیے نکلو گے تو اجر ہے اگر روگردانی کرو گے تو دردناک عذاب ہے تو جو عذر والے تھے اندھے تھے یا بوڑھے تھے یا اپاہج تھے یا جنہیں کوئی بھی عذر تھا اور وہ جہاد میں نہیں نکل سکتے تھے تو یہ بات ان پر بڑی شدید گزری کہ ہمارا کیا ہوگا ہم تو جہاد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ہم جا نہیں سکتے سورہ توبہ میں ہم نے ایمان والوں کے تین گروہ ذکر کیے تھے ایک مجاہدین کہ جو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان کی قربانی دیتے ہیں جہاد کرتے ہیں دوسرے معذورین کہ جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے اور تیسرے متقاسلین کہ جو سستی کی بنیاد پر وہ جہاد کے لیے نہیں جاتے تو یہاں پہ وہ معذورین کے حوالے سے لئی سالل ماہروجن نہیں ہے اندھے پر حرج کوئی تنگی یعنی کوئی گناہ نہیں ولا الل آرج ہرجن اور نہ لنگڑے پر ہرجن کوئی تنگی ولا المریض حرج اور نہ ہی بیمار پر کوئی تنگی حالانکہ باوجود اس کے کہ جو عذر والے ہیں تو انہیں عذر تھا لیکن صحابہ کرام بعض ایسے تھے جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ہو جو اللہ کے پیغمبر کے جو اللہ کے پیغمبر کے صحابی اور نابینا صحابی اور مؤذن بھی تھے لیکن باوجود اس کے بہت سارے مارکوں میں اور بہت سارے جہادوں میں وہ نکلے تھے اور وہ اس میں پیچھے نہیں رہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی وہ باوجود اس کے مختلف جنگوں میں وہ لڑے ہیں اور وہ پیچھے نہیں رہے اور یہاں پہ مفسرین نے یہ ذکر بھی کیا ہے کہ, کہ اگرچہ اس آیت میں اللہ نے جو معذورین ہیں تو انہیں اجازت دی ہے جہاد سے بیٹھنے کی لیکن فجا عز الغزو پھر بھی ان کے لیے جہاد میں جانا یہ جائز ہے اج رحم فی مدافن اور اس میں ان کے لیے ڈبل اجر ہے وجہ انہوں نے ذکر کی ہے کہ جو لنگڑا ہے تو وہ تو سرے سے بھاگ ہی نہیں سکتا اسی طرح عبداللہ اب نے ام مکتوم اگرچہ وہ اندھا تھا اور بعض جنگوں میں وہ بڑا ڈٹ کے رہا وہ کانا یم سے اور اکثر عالم جہاد اور جہاد کا جنڈا لشکر کا جنڈا انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور وہ ڈٹ کر وہ کڑے ہوتے یعنی صحابہ کرام نے جنہیں جن عذر بھی تھا تو وہ اس حالت میں بھی عذر ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ کی یہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں وہ لڑے ہیں تو جو صحت والے ہیں جنہیں کوئی عذر نہیں ان کے لیے تو کوئی بہانہ نہیں ولامریزن اور نہ ہی کسی بیمار پر کوئی تنگی ہے رسولہ جی اس جملے کا ماقبل جملے کے ساتھ ایک ربط تو یہ ہے کہ معذوروں پر کوئی تنگی نہیں ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ جہاد کے لیے نہ نکلیں لیکن ان پر اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت یہ ہر حال میں لازم ہے اطاعت وہ کریں گے یا اگرچہ مدینہ میں یا اپنے گھر میں بیٹھے وہ رہیں وہ جہاد کے لیے نہ نکلیں لیکن پھر بھی وہ اطاط اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی وہ کریں گے ایک یہ ان پر اطاعت یہ لازم ہے اطاعت وہ کریں گے سورہ توبہ میں بھی گزرا تھا ادان و رسول یہاں پہ بھی ان پر اطاعت ہے اور یا یہ بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان معذوروں پر جہاد پر جہاد میں نکلنے کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس عذر کے ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے اور جہاد میں نکلتا ہے تو بہت بڑا اجر ہے وہ مئی اللہ و اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی جہاد میں یدخل ہو جنات تجری میں تحت الانہار انہار تو داخل کریں گے اسے اللہ جنات جنتوں میں باغات میں کہ بہ رہی ہوں گے اس کے نیچے سے نہریں وہ می اور جو کوئی اعراز کرے گا کوئی عذر نہ ہوتے ہوئے بھی وہمین تو اور جو کوئی اعراز کرے گا اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت سے یا جو کوئی اعراض کرے گا کسی عذر کے بغیر کوئی عذر نہیں ہے اور وہ اعراض کرتا ہے جہاد سے یو عذب ہو علیمہ تو سزا دیں گے انہیں اللہ عذاباً علیما دردناک عذاب اور دردناک سزا یہ اللہ انہیں یہ سزا دیں گے جو کوئی رکردانی کرے گا تو اللہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا یہ اور یہ عذاب اور یہ سزا یہ جسمانی ذہنی مادی ہر قسم کی سزا کو شامل ہے یہ اگر کوئی اور سزا نہ بھی ہو تو آج مسلمان جو کفار کے غلام بنے ہوئے ہیں تو یہ بھی کسی سزا سے کم نہیں ہے اور یہ سب سے بڑی سزا ہے غلامی کی یہ ذلت کہ جس میں مسلمان یہ عرصہ دراز سے یہ چلے آ رہے ہیں اور یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی ہی کا نتیجہ ہے اسی غلامی کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ وہ جہاد کا جذبہ اور قربانی کا جذبہ ان سے ختم ہو چکا ہے مسلمانوں کی ضمیریں وہ بک چکی ہیں وجہ یہ کہ دنیا کی محبت یہ ان پر غالب آ چکی ہے یہ آج مسلمانوں کی یہ جو ذلت اور رسوائی ہے نہ ان کی دنیا میں اپنی کوئی سیاست ہے یہ اگر سیاسی نظام اپنایا ہے تو غیروں کا اپنایا ہے نہ مسلمانوں کی اپنی کوئی معیشت نہ کوئی معاشی نظام نہ کوئی معاشرت ہر معاملے میں آج مسلمانوں نے اپنی نظریں وہ غیروں کی طرف یہ اٹھائی ہوئی ہیں اور غیروں کی طرف وہ دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے معاشی جو منصوبے ہیں تو وہ اغیار بناتے ہیں اور یہ کوئی رکی چپی بات نہیں آئے دن آپ اس کا یہ مشاہدہ کرتے ہیں مسلمان وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کو چھوڑا ہے اپنے اصولوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے سہولت پسندی انہوں نے اختیار کر لی ہے دوسروں کے اشاروں پر آج وہ ناچتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کا سامنا ہے وہ معیت اللہ عذابن علیمہ اور جو کوئی اعراض کرے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت سے تو سزا دیں گے انہیں اللہ سزا دردناک لقد رضی اللہ عن المنینہ جی یہ ابسائت میں صحابہ کرام یہ جی ان کے حوالے سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے رضا کا اعلان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر جہاد پر بیعت کی ہے اور نہ بھاگنے پر بیعت کی ہے اور موت تک لڑنے کی انہوں نے یہ بیعت کی ہے اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں یہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بیعت یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے یہ بیعت یہ منعقد کی تھی اور ہم پہلے بھی یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنا بائیں ہاتھ یہ حضرت عثمان کے لیے یہ ان کی بیعت کے لیے کہ ہاد ہیل عثمان کہ یہ عثمان کے لیے ہے اور حضرت عثمان یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے بہت بہتر ہے آج جو لوگ حضرت عثمان پر نشتر چلاتے ہیں حضرت عثمان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں مودودی صاحب کی کتاب دیکھیں خلافت و ملوکیت تو اس میں آپ کو حضرت عثمان پر یہی الزامات یعنی وہ جو شیعہ ہیں ان سے تو کوئی امید ہی نہیں ہے لیکن سنیوں کے لبادے میں اور ان کے لباس میں مودودی صاحب نے یعنی وہی اعتراضات کہ جو شیعہ حضرت عثمان پر کرتے ہیں وہی اعتراضات انہوں نے بھی کیے ہیں اور انہوں نے مودودی صاحب اپنے لیے وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہی پیش کرتے ہیں کہ میں نے یہ حوالے گزشتہ کتابوں سے لکھے ہیں تو تم نے حضرت عثمان کے دفاع میں یہ کیوں نہیں لکھا دفاع میں کیوں نہیں لکھا جیسے کہ شاہ عبد العزیز انہوں نے لکھا ہے اور شاہ عبد العزیز اسی طرح ابن العربی العواسم من القواسم ان پر رد کیا ہے کہ وہ تو وکیل صفائی بنے ہوئے ہیں یعنی مودودی صاحب نے اسی کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھا ہے کہ میں اعتراض کرنے والا وکیل ہوں اور انہوں نے ان علماء پر رد کیا ہے کہ وہ تو صحابہ کرام کے وکیل صفائی بنے ہوئے ہیں تو کوئی مودودی صاحب سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنا بائیں ہاتھ یہ حضرت عثمان کے لیے بیعت کے لیے پیش کیا تھا تو کیا اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ وہ خائن ہو سکتا ہے کہ آپ حضرت عثمان پر یہ اعتراض لگاتے ہیں کہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے بیت المال کے مال میں انہوں نے خیانت کی ہے اور انہوں نے بڑے بڑے عہدے یہ اپنے رشتے داروں میں تقسیم کیے تھے بنو امیہ میں تو کیا اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ وہ خیانت کر سکتا ہے ہرگز نہیں بخاری کی روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حج کا موقع ہے حج کا موقع ہے اور ایک شخص مصر سے آیا لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس مصری شخص نے بخاری میں یہ روایت آتی ہے تین ہزار چھ سو اٹھانوے نمبر حدیث ہے تو وہ مصری شخص اس نے کہا یہ حلقہ جو لگا ہے یہ کون لوگ ہیں تو اسے کہا گیا کہ یہ قریش ہیں تو اس نے کہا کہ یہ جو بڑی عمر والے یہ شیخ یہ کون ہیں ان میں تو انہوں نے کہا یہ عبداللہ ابن عمر ہیں تو اس نے کہا عبداللہ ابن عمر سے کہ میں آپ سے بعض باتیں یہ پوچھتا ہوں آپ اس کے جواب دیں تین اعتراضات اس نے کیے اور حضرت عثمان پر یہ تانو تشنی یہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے ابھی صحابہ کرام زندہ ہیں ایک اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تعلم تم جانتے ہو کہ ان نہ عن بدر ولم یے حضرت عثمان بدر کی لڑائی میں وہ شریک نہیں ہوئے تھے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دوسری بات دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ انّا عثمان فرا یوم عثمان یہ عہد کی لڑائی میں بھی بھاگے تھے میدان جنگ چھوڑ کر وہ بھاگ گئے تھے اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ انّ تغان بے آتر رضوان فلم یا شہدہ وہ تو بے آتے رضوان میں بھی موجود نہیں تھے عبداللہ ابن عمر نے جب اس کے یہ تینوں اعتراضات یہ سنے تو ابن عمر نے کہا کہ اللہ اکبر تال اب لکھ ادھر آؤ میں تمہیں اس میں ایک ایک کا جواب دیتا ہوں جو پہلا سوال تھا اس کا کہ جہاں تک بدر سے اس کے غائب ہونے کی بات ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ ان کے نکاح میں تھیں وہ کانت اور وہ بیمار تھیں تو اللہ کے پیغمبر نے خود حضرت عثمان کو یہ اجازت دی تھی کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور تم ان کے ساتھ رہو تم ہمارے ساتھ نہ نکلو اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان نل کا رجلن شہید بدر و سہ مہو کہ تمہارے لیے اتنا ہی اجر ہے کہ جو شخص وہ بدر میں وہ شریک ہوا ہے اور حضرت عثمان کو غنیمت میں باقاعدہ حصہ بھی دیا ہے یہ ایک اعتراض کا جواب ہے جہاں تک تمہارا دوسرا اعتراض کہ وہ عہد کی لڑائی سے وہ بھاگے تھے تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اما فرا روم جہاں تک اہد سے اس کے بھاگنے کی بات ہے تو فاشہد میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ان اللہ کہ اللہ نے اپنی آفا کا اعلان کیا ہے اور یہ سورمران میں بار بار ہم نے کہا تین جگہ اللہ نے فرمایا تھا یہ آیت نمبر ایک سو باون میں ایک سو پچپن میں اور ایک سو انسٹھ میں ولقد آفاہن کم والد آف اللہ عن اور اللہ نے اپنے پیغمبر سے بھی کہا تھا ایک سو انسٹھ میں ف آف تینوں جگہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ نے ان سے افواہ کا اعلان کیا ہے اور وہاں پہ ہم نے قاضی عیاض کے حوالے سے ہم نے یہ حوالہ دیا تھا کہ افواہ یہ وہاں پہ یہ لفظ آتا ہے کہ سرے سے کسی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے اور ہم نے کشعری کا کشیری کے حوالے سے قاضی عیاز کی سیرت کی کتاب کا ہم نے حوالہ دیا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ افواہ یہ گناہ کے بعد ہوتا ہے تو دراصل من لم يعرف کلام العرب یہ وہ کہتا ہے وہ جاہل کہ جو عربی کلام کو نہیں جانتا اور عربی زبان سے وہ واقف نہیں ہے اور جہاں تک بیعت رضوان ان سے غائب ہونے کا ان کی بات ہے تو اگر اللہ کے اللہ کے پیغمبر کے نزدی حضرت عثمان سے کوئی معزز شخص وہ ہوتا تو وہ سفیر کے طور پہ عثمان کی بجائے کسی اور کو بیچتے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہا دی ید عثمان یہ عثمان کے لیے ہے یہ ہاتھ اور پھر انہوں نے حضرت عثمان کے لیے بھی انہوں نے بیعت کی یہ بیعت کی تو انہوں نے وہ تینوں اعتراضات کے جواب دیے علامہ ابن تیمیہ منہاج السنہ میں انہوں نے صحابہ کرام کا بڑا ہی عجیب انداز میں انہوں نے دفاع کیا ہے اور اصل میں یہ انہوں نے ایک شیعہ ان کی کتاب کی رد میں یہ کتاب لکھی ہے منہاج القرامہ ایک شیعہ نے متحر ہلی نے لکھی تھی اور علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ ان کے رد میں لکھی ہے ابن تیمیہ جب ابن عمر کے حوالے سے بخاری کی یہی روایت وہ ذکر کرتے ہیں کہ ابن عمر نے بڑے تسلی بخش جواب دیے اور موترز کے اس کی زبان کو اس کے منہ کو انہوں نے بند کر دیا تو انہوں نے کہا وہاں کذا عام متماو آب و بھی اعلیٰ ساحر اور اسی طرح تمام صحابہ کرام پر موترزین جو ان میں عیب نکالتے ہیں ان میں کیڑے نکالتے ہیں اور ان کے دامن کو داغدار کرتے ہیں تو یہ عام صحابہ کرام پر بھی اعتراضات کا یہی حال ہے وہ صحابہ کرام ان کے وہ جو بعض آمال وہ جو لوگ گنواتے ہیں امّا یا تو وہ نیکی ہے یہ یعنی نسرے سے کوئی اعتراض ہے ہی نہیں وہ اما معفو اور یا اللہ کی طرف سے ان کے لیے معافی کا اعلان یہ کیا گیا ہے جی اگر اس آیت میں بھی دیکھیں لقد رضی اللہ عنلم اللہ نے صحابہ کرام کے حوالے سے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے اور اللہ کی رضا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اگر اس سے کوئی بڑی نعمت ہوتی تو اللہ صحابہ کرام کے لیے وہ نعمت وہ بتاتے اسی لیے ہم جب صحابی کا نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہم و کہ اب اللہ کی رضا یہ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے اور یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی جانب سے بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور یہ حدیث قدسی ہے کہ بروز قیامت اللہ جنتیوں سے کہیں گے اہل جنت سے کہیں گے یا اہل الجنہ کہ اے جنت والوں تو جنتی کہیں گے لبیک رب بنا و کہ اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں تو اللہ ان سے پوچھے گا ہل رضی تم کیا تم لوگ جنت کی ان نعمتوں پر راضی ہو تو جنتی کہیں گے کہ اے اللہ ہم کیوں راضی نہ ہو وقت اور تو نے ہمیں ہر وہ نعمت دی ہے کہ جو تو نے کسی کو اپنی مخلوق میں نہیں دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس جنت سے اور جنت کی نعمتوں سے میں تمہیں ایک بڑی نعمت وہ دینا چاہتا ہوں انا تو جنتی وہ حیران ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اے رب اس سے زیادہ افضل اور کون سی چیز ہوگی کون سی نعمت ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اریکم رضوانی کہ آج میں تم سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں اور میں تم سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں فلاں اور آج کے بعد میں کبھی بھی تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں گا یعنی یہ جنت سے اور جنت کی نعمتوں سے بھی یہ بڑی نعمت ہے اور وہ اللہ کی رضا کا اعلان ہے اور رسایت میں اللہ نے حدیبیہ والوں سے متعلق اپنی رضا کا اعلان کیا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین یہ تحقیق رضی اللہ راضی ہوئے ہیں اللہ عن المؤمنین, ان ان المؤمنین ایمان والوں سے کن ایمان والوں سے اذ یبائعونک تحت شجرہ جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے تحت شجرہ درخ کے نیچے فعال معافی قلوب ہم بس جانتا تھا اللہ ما قلوب ہم وہ اخلاص کہ جو ان کے دلوں میں ہے یہ اللہ ان کے اخلاص کو جانتا تھا اب جو لوگ کہتے ہیں وہ لوگ بدنصیب ہیں کہ جو صحابۂ کرام یہ ان سے اپنی ناراضگی کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہے ہم ان سے ناراض ہیں یہ اللہ کو ان کے اخلاص کا پتہ تھا اسی لیے تو اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے فعال پس جانتا تھا اللہ اس اخلاص کو جو ان کے دلوں میں ہے اور آج بعض بدقسمت اور بد نصیب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں نعوذ اللہ مرتد ہوئے تھے اور انہوں نے سیدھے راستے کو وہ چھوڑ دیا تھا سوائے چند لوگوں کے باقی سارے جو ہیں وہ دین اسلام سے پھر گئے تھے تو کیا اللہ ان لوگوں سے اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کو سرے سے پتہ ہی نہیں تھا ان کے دلوں کے بارے میں فَعَلِمَ مَا فِي ہم بت جانتا تھا اللہ اس اخلاص کو کہ یہ ان کے دلوں میں ہے اور یا مَا فِي ہم اس سے مراد وہ جو ان کے دل میں وہ پریشانی تھی کہ جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا کہ وہ بظاہر کفار کی جو شرائط مان رہے ہیں تو ان کے دلوں کے جو جذبات ہیں جو پریشانی تھی وہ اللہ جانتا تھا کہ یہ دین پر غیرت کی وجہ سے یہ پریشان ہے لیکن اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی وجہ سے وہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کوئی اور چارہ نہیں تھا فنزل سکینت علیہ تو پس اتارا اللہ نے اطمینان علیہم ان پر وہ اسابہ فتح قریبہ اور بدلے میں دی انہیں فتح قریبا قریب فتح نزدیک فتح مراد اس سے وہ خیبر کی فتح ہے کہ جو چند روز کے فاصلے پر اللہ کے پیغمبر جیسے ہی مدینہ پہنچے اور کچھ ہی دنوں یہاں پہ مدینہ میں قیام کرنے کے بعد رسول اللہ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اب مشرقین کی جانب سے ہم امن میں ہو گئے اطمینان میں ہو گئے یہ اب یہودیوں کو سبق سکھانے کا وقت یہ آ چکا ہے کیونکہ انہی یہودیوں نے غزوہ خندق میں انہوں نے اللہ کے پیغمبر نے بنو و کے یہودیوں کو تو سبق سکھایا تھا لیکن یہ دور جو خیبر میں واقع تھے انہوں نے بھی اس میں پوری کوشش کی تھی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اسلام کے خلاف مشرقین سے انہوں نے بھی اتفاق اور اتحاد کیا تھا تو اللہ فرماتے ہیں وا اسابہم فتحا اور بدلے میں دی اللہ نے ان ایمان والوں کو فتحا قریبا وہ نزدیکی فتح وہ قریبی فتح ومغانم کثیرۃ یاخذونها اور بہت ساری غنیمتیں یاخذونھا کے لیں گے وہ اسے وک ان اللہ عزازن حکیم اور ہے اللہ غالب حکمت والا کہ اس میں وَاَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ان آیات میں غزوہ خیبر کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اس پورے واقعے کو پر تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے یقل المخلفین من الاعراب کہہ دیجیے پیغمبر وہ پیچھے رہ جانے والے من الاعراب دیہاتیوں میں سے ستوداون علاقوں اولی باس ان شدید کہ قریب تمہیں دعوت دی جائے گی بلایا جائے گا اس قوم کی طرف کہ جو سخت جنگ کرنے والے ہیں تم لڑو گے ان سے او یسلمونا یا یہ کہ وہ گردن نہاد ہوں گے اسلام لانے کے ذریعے یا جزیہ کی ادائیگی کے ذریعے فعنتوی وس اگر تم اطاعت کرو گے یعنی جہاد کے لیے نکلو گے تو دے گا اللہ تمہیں اجرن حسنا، اچھا بدلا اور اگر تم روگردانی کرو گے جیسا کہ تم نے روگردانی کی تھی پہلے بھی تو سزا ہر جن نہ نہیں ہے اندے پر کوئی تنگی کوئی گنا اور نہ ہی لنگڑے پر حرجن کچھ تنگی گنا اور نہ ہی بیمار پر کچھ تنگی اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی تو داخل کریں گے اسے باغات میں کہ بہر رہی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں اور جو کوئی پھر جائے جہاد سے کوئی عذر بھی نہیں ہے تو سزا دیں گے اللہ اسے سزا دردناک, دردناک سزا دیں گے لقد رضی اللہ عن المؤمنین تحقیق راضی ہے اللہ راضی ہوا اللہ ایمان والوں سے جنہوں نے بیعت کی ہے آپ کے ساتھ پیغمبر اس درخت کے نیچے فعال ممافی قلوب ہم بس جانتا تھا اللہ اس اخلاص کو کہ جو ان کے دلوں میں ہے یا جانتا تھا اللہ ان جذبات کو کہ جو ان کے دلوں میں ہے کہ وہ کفار کی ان شرائط کو انہوں نے تسلیم کیا اور وہ لڑے نہیں بس اتارا اللہ نے اطمینان ان پر اور واصابہ فتح قریبہ اور بدلے میں دیا اللہ ان اللہ نے انہیں فتح قریبہ وہ قریبی فتح کے جو خیبر کی تھی وہ مغان اور بہت ساری غنیمتیں کیونکہ خیبر میں پھر مسلمان ان کے پاس اتنی فراوانی آئی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو اب ہم نے کھجوریں وغیرہ یہ تمام چیزیں یہ ہم نے بڑی کشادگی سے ہم نے کھائیں اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہمارے پاس غنیمتیں بہت ساری آئیں اور ہم سیر ہو گئے اسی وجہ سے مہاجرین نے صحابہ کرام کو ان کے وہ باغات اور ان کے وہ دیے جانے والے درخت جب وہ ہجرت کر کے آئے تھے تو خیبر فتح ہونے کے بعد انہوں نے وہ چیزیں بھی انصار کو واپس کر دیں وہ مغان اور بہت ساری غنیمتیں یا خلو کہ یہ لیں گے اسے وکان اللہ عزیزن حکیمہ اور ہے اللہ غالب حکمت والا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.